اللهم انت لا لا ما وقت کوئی معبود نہیں ت نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں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 بلکہ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو اسی سے مانگنے کی تعلیم دی ہے